الحمد الحمدل صدق اللہ اللہ محمد النبي وعلى آله اللهم على سيدنا محمد میرے معزد مسلمان بزرگو عزیز بھائی اور امتِ مسلمہ کے مقدسمہ اور بہنوں ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے اور اس ایک ایک نماز میں ایک لفظ کا تکرار بار بار کیا ہے وہ ہے رب کا رب الحمدللہ رب العالمی رکوع میں گئے کہا سب ربی خانہ روب پھر کھڑے ہوئے پھر کہا ربنا پھر سجدے میں گئے پھر کہا سبحان ربی روبی اللہ علی. ہر رکعت میں اس کا تکرار آیا رب لالمی ربہم ربال ہی یاد میں بیٹھے ربنی یا رب بنا انفسنا، یا رب بنا سبحان نا ایک لفظ ربنا، رب بلکہ اسی لفظ کا تعارف ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی کرایا گیا السط و کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بالا شہید السط و بے کو پھر اسی کا تکرار انسانی زندگی میں مسلمان کی زندگی میں بار بار اس لیے کہ یہ مسلمان راہِ حرق سے صراطِ مستقیم سے ہٹتا تب ہے جب اس کا عقیدہ ربوبیت کمزور ہو جاتا ہے رب پر ربوبیت پر عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے اس کی زندگی ساری کی ساری کمزور ہو جاتی ہے بلکہ ماضی میں جتنے حملے ہوئے ہے انسان کے عقیدے پر وہ اسی عقیدے پر حملے ہوئے کہ ربوبیت کا عقیدہ اسی پر حملے ہوئے اور آخر میں جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا د جال کا جسے اللہ کے نبی نے جس سے پناہ مانگی اس کے پاس بھی جو جھنڈا ہوگا اور جو نظریہ ہوگا اس کا تعلق بھی اسی عقیدے سے ہے اسی عقیدے سے اس لیے کہ وہ اعلان کرے گا انبو کم العال فراؤن نے بھی کہا انا ربکم کم اللہ دجال بھی کہے گا انا ربکم کم اللہ ہمیں زندگی میں بار بار سبق پڑھایا گیا رب ربی المین ربی العمی ربی ربنا رب نالحم ربنا آتنا ربنا نا حب لا رب نا ان کا تما نقی اسی کا بار بار تکرار رب عقیدہ ربوبیت اپنے اللہ کو رب مان لینا رب میں شفقت بھی ہے اس لیے کہ شفقت کے بغیر پرورش نہیں ہو سکتی ماں میں شفقت نہ ہو تو بچے نہیں پلا کرتے یہ ماں ہی کا کلیجہ ہوتا ہے اور اسی کی شفکت ہوتی ہے کہ راتوں کو کتنی بار جاگتی ہے پھر بھی بچے کو سینے سے لگاتی گندگی بھی اٹھاتی ہے پیار بھی کرتی سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے بھی صاف کرتی ہے اور اسے اپنی جھولی میں بھی بٹھاتی شفقت تو رب میں کامل درجے کی شفقت ہے رب میں علم بھی ہے اس لیے کہ علم نہ ہو تو تربیت صحیح نہیں ہو سکتی علم بھی ہے تو رب میں شفقت بھی ہے علم بھی ہے شفقت بھی ہو علم بھی ہو طاقتی نہ ہو تو رب کی خوبی میں اللہ کی قدرت بھی ہے وہ مہربان بھی مہربان بھی وہ علیم بھی وہ قدیر بھی تو میرے ہو جسے یہ یقین ہو جائے کہ رب میرے ساتھ ہے اور میں رب کے ساتھ ہوں اور رب بھی کون جس میں شفقت بھی جس میں قدرت بھی جس میں علم بھی کامل درجے کا بتائیے اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا بچے کو باہر گلی میں تھپڑ پڑتا ہے ماں دور ہوتی ہے لیکن اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا اماں اماں نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن اس کا اندر کہتا ہے میری جائے پناہ میری ماں اس لیے کہ گرمی سردیوں میں مشکل تکلیف میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے تو جب یہ مسلمان اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے جہاں کانٹا چپتا ہے کہتا میرا رب اس کے اندر سے اس کے زبان سے جو بول نکلتے ہیں وہ رب کو پکارتا ہے رب اے میرے رب اے میرے رب تو یہ جو لفظ ہے رب سبحان اللہ. اس میں بڑی طاقت ہے اس کے پیچھے بڑا مضبوط عقیدہ ہے اس لیے بار بار اس کی یاد دہانی ہے العالمین ربی الدین رب, رب, رب ربنا, ربنا آتنا فی الدنیا اے میرے رب خاص طور پہ میرے عزیزوں جب تکلیف بھری زندگی ہو اور آزمائش بھری زندگی ہو اور خوف بھری زندگی ہو اور بے چینی اور بے سکونی کی زندگی ہو اور وہاں کوئی سہارا مل جائے تو بڑی قدر ہوتی ہے تو میرے عزیزوں آج ہمیں جس سہارے کی ضرورت ہے وہ رب کے سہارے کی ضرورت ہے جس کا علم بھی کامل جس کی شفقت بھی کامل جس کی قدرت بھی کامل جس کی شفقت بھی کام ہے سے زیادہ شفقت کھانے والا ماؤں سے زیادہ مہربان اور پیار کرنے والا سبحان اللہ میرا حال بھی میرا ماضی بھی میرا مستقبل بھی اس کی نظروں میں نگاہوں میں اور قدرت ایسی سبحان اللہ بند گللی کھولنا چاہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا تنگ راستوں کو کھولنا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا مشکل زندگی میں آسانی لانی چاہے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا مسئلہ حل کرنا چاہے کوئی پریشانی نہیں پیدا کر سکتا علالہ الحکم واللہ اللہ غالب اللہ امری وہ اپنے ہر فیصلے پہ پوری قدرت رکھتا واللہ اللہ غالبن اعلی عمری اللہ یحکم علم اکبالی حکمی اور جب وہ فیصلہ کر لے مجالے کو اس فیصلے کو رد کرے الخل و ہم بھی اسی قدرت کا شہکار ہیں اور ہماری زندگی میں فیصلہ بھی اسی کا چل رب کا تو رب کا عقیدہ اللہ کرے اس رب سے میرا ہم مانوس ہو جائیں اسے اپنے قریب لیں اور ہم اس کے قریب ہو جائیں رب بنا بڑا یقین بھرا عقیدہ ہے بڑی اس عقیدے میں بڑی طاقت ہے اس عقیدے میں بڑی طاقت ہے کہ میرا رب اللہ ہے رب السماوات والارض ہے میرا رب بہت طاقت ہے اس میں جب زمانے کا ہر شخص دشمن بن بیٹھا زمانے کا ہر شخص ان کی نظروں میں وہ دشمن ٹھہرے چند نوجوان ان کی جان خطرے میں عزت خطرے میں مال خطرے میں آوروں خطرے میں حاکم سے لے کر رعایا تک اپنوں سے لے کر بیگانے تک خونی رشتوں سے لے کر دوستوں تک سبھی نے نظریں پھیر لی اور سب سے جان کا خطرہ عزت کا خطرہ آبروں کا خطرہ آن پڑا کیا مشکل گھڑی ہوگی لیکن ان چند نوجوانوں نے جس چیز نے ان کے اندر طاقت بھر دی ہمت بھر دی حوصلہ بھر دیا وہ کیا چیز ہے کہ سارے سوسائٹی میں سارے معاشرے میں اس بھری دنیا کے اندر وہ اجنبی ہیں بظاہر بے سہارا ہیں لیکن جس چیز نے ان نوجوانوں میں ہمت پیدا کی طاقت پیدا کی حوصلہ پیدا کیا ان کے ہوش ٹھکانے رہے انہیں قوت فیصلہ ملی وہ کیا چیز تھی وہ عقیدت ہے وبوبیت کا جب انہوں نے اپنوں نے اور بیگانوں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ تم نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ گئے ہو اور سب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ تو ان نوجوانوں نے کیا کہا, کہا ربنا رب ربنا رب سماوا تھی و لڑانو رب بنا رب سماوا تھی ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے قرآن نے ان نوجوانوں کی یہ سچی کہانی ذکر کی ہے کہ دنیا ان کی دشمن بن بیٹھی کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے نہ اپنے نہ بیگانے وقت کا حاکم نے میں مو دی چند دن تک سوچ لو اپنوں نے بھی مدد سے ہاتھ کھینچ لیے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو زندگی خطرے میں ہو جائے گی اپنوں نے بھی تعمیر کا ہاتھ کھینچ لیا کوئی ساتھ میٹھے بال ہمدردی کے بول بولنے کے لیے تیار نہ تھا سب نے کنارہ کشی اختیار کی مت کے حاکم نے موت کی سزا سنا دی چند دن مہلت دینے کے ساتھ چند دن کی مہلت دی کہ چند دن کی مہلت ہے سوچ لو لیکن سبحان اللہ. ان نوجوانوں نے ایک ہی سبق پڑا ہوا تھا رب نہ بال بھرے کرات کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کو پالتا ہے اس کی قدرت زمین و آسمان پہ چلتی ہے اس کا علم زمین و آسمان پہ چلتا ہے اور اس کی شفقت اور اس کے کرم کے بدولت تو کیڑے اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں کے اندر اور پرندے فضاؤں کے اندر وہ پل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو جس رب سے ہمارا تعلق ہے وہ تو رب سماواتی والارض ہے ہمیں کیا خطرہ ہمیں کسی کا ڈر کوئی نہیں ربنا رب نا رب سماواتی ول وہ تو پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی کھلا لیتا ہے اور اپنے علم سے اسی بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنی قدرت سے اسی بھی غذا پہنچا دیتا ہے وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ آدمی کے اندر طاقت بھر دیتا ہے طاقت آدمی کے اندر ہمت اور حوصلہ بھر دیتا ہے آدمی کے اندر توانائی پیدا کر دے رہا توانائی آدمی توانا ہو جاتا با ہمت با حوصلہ بہادر یہ عجیب عقید ہے کہنا آسان ہے اپنے نے بھی کنارہ کشی اختیار کی دوستوں نے بھی راستہ بدل دیا سارے رشتے دار بھی کٹ گئے ساری سوسائٹی نے بھی منہ پھیر لیا موت کا حاکم نے موت کی سزا سنا دی اور وہ کوئی معمولی گرے پڑے لڑکے نہیں تھے نوجوان اچھے خاندان کے اچھی سوسائٹی کے خوشحال گھرانوں میں پلے ہوئے لیکن خوش نصیب ہوئے عقیدہ بڑا جاندار مل گیا جس نے ان کے اندر طاقت اور قوت بھر دی ربنا رب نب سماوا حضور علیہ صلاحت وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے انا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں بھی ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جب انہوں نے بھی اس ذات سے اپنا تعلق جوڑنے کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ نے بھی اپنی ربوبیت کا اعلیٰ درجے کا مظاہرہ دکھایا اللہ نے بھی پھر اپنی قدرت اور اپنا علم کا مظہر بنا دیا انہیں دنیا نے پھر دیکھا کہ وہ نوجوان ایک غار میں چلے گئے اللہ نے ان پہ نیند تاری کر دی اللہ ہے اور سالہ سال تک اللہ نے انہیں سلایا اللہ کہتے و نکل ممدت یمی ودا ایک کروٹ پہ آدمی سوئے رہے تو جلد خراب ہو جاتی ہے اللہ کیا کہنا ونو کلب ہم دات جی امین ایسا محبت تمہارا کلیمائے ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف جیسی ماں پیار سے اپنے بچوں کی کروٹ بدلتی ہے اللہ بھی اسی محبت کا اظہار کر رہا ہے ونوکل بھم دات جی امین ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے ہیں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف زندگی کے لیے تازہ سورج کی ضرورت اللہ نے اسے حکم دے دیا میرے بندوں پہ تازہ شوائیں ڈالتے جانا چاند کو حکم دیا نکلتے وقت ان پہ تازہ شوائیں ڈال دینا ہوا کو حکم دیا کہ میرے کچھ اپنے جھونکے ان میرے بندوں پہ ڈالتے جانا سارا سال سوئر ہے کئی سالوں کے بعد اللہ نے اٹھایا اللہ اللہ ہے بڑی قدرت والی ذات ہے میرے عزیزوں پالنے پہ آئے اور بچانے پہ آئے سبحان اللہ کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا اور جب ہم ہی اس سے کٹ جائیں ہم ہی اس سے کٹ جائیں پھر کون ہماری عزتوں کو بچا سکتا ہے پھر کون ہمارے جان و مال کی حفاظت کر سکتا سارے نقش حفاظت کے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں سارے حفاظت کے نقشے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب وہی وہ اپنی نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا ایک ذات ہے اس رب سے جڑ جائے اس کی رب کی رحمت متوجہ ہو جائے کام بن جائے گا تو ان نوجوانوں نے یہ سچا عقیدے کا اعلان کیا کہ ہمارا زمین و آسمان کا رب ہے اب ہمارا تعلق اس سے بن گیا ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ساری فوج ساری حکومت ان کے جان کے پیچھے ہے لیکن اللہ جان بچانا جاتا ہے جب لوگ اس غار کے پاس سے گزرتے اللہ نے وہاں ایسی وحشت ڈال دی کوئی جھانک نہیں دیکھ جھانک کر دیکھ نہیں سکتا اور پھر اللہ نے نہیں اٹھایا اور جب اٹھایا اللہ کی شان ہے سوئے تو صدیوں سوئے نہ پیاس لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی اور جب اٹھے تو بھئی بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی لگتا ہے پورا دن گزر گیا سوتے سوتے سدیاں گزر گئیں پورا دن گزر گیا لگتا ہے سوئے سوئے دوسرے کہنے لگا پورا دن نہیں, آدھا دن ہوا ہے چلو کہیں لگے فضول بحث میں نہ پڑو کھانا لے کے آؤ کھانا لے کے آؤ لیکن جس کو بھیجنے لگے اس سے کہا دیکھو احتیاط سے جانا احتیاط سے جانا تاکہ کسی کی نظریں تجھ پہ نہ پڑے ورنہ پھر گرفتاری ہو جائے گی اور کھانا بھی لے کے آنا اور یہ پیسے بھی لے جا یہ پیسے بھی لے جاؤ اور خیال کرنا لکم حلال لے کے آنا دیکھنا کھانا کہاں سے لے کے آ رہا اس لیے کہ لکما حرام ایمان کی روشنی کو بھجا دیا کرتا ہے اور بس اوقات حرام کی نہوصت نسلوں تک چلی جاتی ہے اس لیے احتیاط سے حلال کھانا لے کے آنا کسی اچھے ہوٹل والا کے پاس جانا ہم یہ نوجوان گئے اور جب ہوٹل والے کے حیران تو ہوئی ہے. کچھ بدلا بدلا سا نظر آیا لیکن سالہ سال سوئے اللہ ہے اللہ بڑی قدرت ہے اس اللہ کی بڑا مہربان ہے اور جب سکے پیش کیے اور کھانا لیا تو ہوٹل والے نے کہا میاں نئے سکے دو پرانے سکے لے کے آ گئے نا پرانے کیسے ہو گئے ابھی تو ہم یہاں سے گئے اس نے ہاتھ پکڑ لیا اسے اپنے ملک کی پرانی کہانی یاد آ گئی کہ چند نوجوان تھے چند نوجوان تھے وہ سچے دین پہ چل رہے تھے اور وقت کے حاکم نے گرفتار کرنا چاہ ایسے غائب ہوئے کہ ان کا نام و نشان کا پتہ نہ تھا وہی تو نہیں ہو تم تو جھوٹ کیسے بولے کہا ہم ہیں تو وہی تو اس نے کہا کہ اب وہ حاکم بھی نہیں رہا اب وہ قوم بھی نہیں رہی حاکم بھی وہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے ساری قوم کی حالت بھی بدل گئی او میں تمہیں دربار میں لے جاتا ہوں وقت کا حاکم تمہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوگا جب اسے لے کر گئے تو این اس وقت وقت کا حاکم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور دعا مانگ رہا کہ اللہ میرے ملک کے کچھ لوگ میرے ملک کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے کوئی ایسا برہان بھیج دے کوئی ایسی دلیل بھیج دے کہ میں انہیں سمجھا سکوں جیسے ہی نوجوان آیا تو وقت کا حاکم سمجھ گیا اللہ نے میری فریاد سن لی ہے اور یہ برہان بھیج دی اللہ نے جو اللہ صالح سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا تو میرے عزیزوں اس رب کی طرف سے کمی نہیں ہے کمی ہماری طرف سے ہم نے اسے بلا دیا ہم نے اسے بلا دی ہم ہر چیز کے قریب ہوئے دور ہوئے تو اپنے رب سے دور ہوئے اسے بھول گئے اس کی قدرت آج بھی ویسی ہے وہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے اس کے ہاں آج بھی وہی شفقت اور مہربانی بڑا مہربان ہے بڑا مہربان مسلمان بچی کی تربیت ہی اسی عقیدہ ربوبیت کے ساتھ تھی تربیت ہی اسی عقیدہ ربوبیت کے ساتھ سب سے پہلا سبق جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے سب سے پہلا سبق اقرا بسم ربک کلدی خلق سبحان ایک بسم رب کلدی خلق پڑھو رب کے نام سے بلکہ علما نے لکھا ہے مسلمانوں کی اولاد کا نصاب تعلیم اور نصاب تربیتی یہی ہے مسلمانوں کے بچوں کا نصاب تعلیم نظام تربیتی یہی ہے ایک بسم ربی کر خلق تمہیں کون پالے گا کتنے لوگوں کا دین کھوٹا ہو جاتا ہے راستے سے بھٹک جاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ معاش سب سے بڑا مسئلہ معاش لوگوں کا دین اس لیے خراب ہوتا ہے. معاش کھائیں گے کہاں سے تو بچے کی تربیت یہیں سے کھلائے گا کون ایکس میں رب بک وہ کھلائے گا جو مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتا ہے اور گھونسلے سے اٹھنے والا پرندہ شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے جو تم دکان کھولو گے وہاں خریدار بھی وہی بھیجے گا اور جو تم زمین کے اندر بیج ڈالو گے اس میں ذائقہ بھی وہی ڈالے گا اور اس پر نکلنے والی کونپل کو گرمی سردی کے اندر وہی بچائے گا رب وہ ہے تم تو فیکٹری لگا سکتے ہو چیز بنا سکتے ہو لیکن کسی خریدار کے دل میں ڈالنا تمہارے اختیار بھی نہیں تم تو دانہ بو سکتے ہو بار لگا سکتے ہو زمین کو کچا کر سکتے ہو پانی لگا سکتے ہو لیکن زمین کے اندر اس دانے کو ایک خاص اندازے سے اس کا پھٹنا پھر اس کے اندر نرم و نازو کو کا نکلنا اور گرم و گرم اور سرد ہواؤں کے اندر اس کی حفاظت کا ہونا اور پھر اس کا پروان چڑھنا پھر اس میں پھل لگنا پھر اس میں ذائقے ڈالنا کون ہے اور بنا اور بس سما وہ پالتا ہے اور جب تم یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے سب کچھ نہیں کر رہے تھے تم اپنی جگہ سے چل بھی نہیں سکتے تھے ہاتھ سے چیز پکڑ بھی نہیں سکتے تھے اپنی بھوک کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے تو ماں کی چھاتی کے اندر غذا کس نے رکھی تھی ربنا رب سماوا تھی بلکہ جب تم نے اس جہان کی روشنی بھی نہیں دیکھی تھی دی تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیروں میں رات کا اندھیرا پیٹ کا اندھیرا وہ جھلی جس کے اندر تم ہوتے ہو اس کے اندر غذا کس نے ربنا رب بنا روبو سماوا وہ پالتا وہ <تصح> پالتا مسلمانوں کی تربیت ہی اسی کلمے کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ اسی عقیدے کے اور پھر اسی عقیدی کی یاد دہانی پوری زندگی میں نماز کے ہر رکات میں کئی مرتبہ اور زندگی میں جب بھی مانگنا ہے تو اسی لفظ کے ساتھ ربنا آتی نا ربنا حبلنا, رب حبلی ربنا ولنا اسی لفظ کے ساتھ سبحان رب ہے رب قدرت بھی ہے اس کے پاس شفقت بھی اس کے پاس علم بھی اس کے پاس تو میرے عزیزوں وہ رب آج بھی پالتا ہے آج بھی اپنی قدری پوری قدرت کے ساتھ پالتا ہے. لیکن ہمیں اپنے رب سے اس زن رکھنا ہوگا ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہوگا اپنے رب کے قریب ہونا ہوگا. جو جتنا اس کے قریب ہوگا سبحان اللہ وہ عقیدہ ربوبیت کی برکتیں محسوس کرے گا اس عقیدے کی برکتیں محسوس کرے گا اور اس عقیدے کی طاقت اپنے اندر محسوس کرے گا اور اس عقیدے کے ثمراج زندگی میں محسوس کرے گا رب ہے جب ہم نماز بھی, بھی پڑھتے ہیں نا ذرا غور کیا کریں رب العالمین اللہ سارے جہانوں کو پالتا ہے ربی العظیم میرا رب بہت عظیم ہے ربی رب بہت بڑھیا ربانا ربنا کل الحمد میرے رب کی ساری خوبیاں اور تعریفیں پیارا لفظ تو میرے عزیزوں اسی عقیدے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس میں تازگی لائیں رب ہے ہمارا ہمارا رب ہے اس سے مسلمان کی زندگی بنتی تھی اسی عقیدے سے مسلمانوں کی زندگی بنتی تھی جہاں مشکل آتی اپنے رب کو پکارتے تند تیز ہوا چلتے اللہ کا نبی اپنے رب کے پاس آ کر سر بس و ہو جاتا مشکل گھڑی آتی اللہ کا نبی جھوپڑے میں بیٹھ کر اپنے اللہ اپنے رب کو منانا شروع کر دیا کل. ہر جگہ اگر پکارا تو اپنے رب کو پکارا اپنے رب کو پکارا تو میرے عزیز اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ اپنی شفقت کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے ہمیں اس سے قریب ہونا ہے ہمیں اس سے قریب ہونا ہے. اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں یہی ایک چیز ایسے ہی سہارا ہے کہ جس کے ہوتی ہوئے انشاءاللہ اللہ ہمیں اور کسی سہارے کی حاجت نہیں ہوگی محتاج نہیں بنے گی وہ خود ہی اللہ اسباب مہیا کر دیے گا اور یہ مرد بھی عورت بھی جوان بھی بوڑھا بھی سبھی اس یہ عقیدہ اپنے اندر زندہ کر سکے جو ہماری زندگی میں تازگی پیدا کرے گی اب زندگی میں تازگی نہیں ہے مایوسیاں ہے اب زندگی میں مایوسیاں اب زندگیوں میں خوف ہے اب زندگی میں نا ہے یہ سب بدل جائے گی اگر یہ عقیدہ زندہ ہو جائے ہمارا رب ہے رب ہے وہ تو موت کے منہ سے زندگی دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتلایا کہ چند نوجوان تین نوجوان تھے ایک اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا ایک اپنے ماتحت کے حقوق پوری طور پہ ادا کرنے والا تھا اور تیسرے کو اللہ نے حرام خواہش پورا کرنے سے روکنے کی رکنے کی توفیق نصیب فرمائی بڑا باہمت آدمی تھا جوانی میں شباب میں گناہ کی پوری طاقت رکھتا تھا اپنی جوانی ناپاک کر سکتا تھا اپنی عفت ناپاک کر سکتا تھا این اس وقت اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا یہ تین نوجوان تھے آرام کر رہے تھے غار میں تو چٹان گری جس سے وہ چ... بند ہو گئی تو ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی اپنے رب کے سامنے پیش کی اپنے رب کے سامنے پیش کی یہ کہنے لگا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار فرماداری کیا کرتا تھا اور ایک دن بکریاں چرانے کے لیے دور نکل گیا جب واپس آیا تو دیکھا کہ ماں باپ آرام کر رہے ہیں اب میں نے دودھ نکالا سرانے کھڑا ہو گیا سویا نہیں کہ کئی رات کو ان کی آنکھ کھلے بھوک کی وجہ سے بے چین ہو اس لیے کھڑا رہا اٹھایا نہیں کہ نیند نہ خراب ہو جائے سبحان اللہ اسی حال میں ساری رات گزار دی اے اللہ اگر آپ کو یہ نیکی پسند ہے اس چٹان سے نجات دی, دی. موت کے منہ سے نکال دی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم فرما لگے چٹان ہٹی کچھ راستہ بنا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے دوسرے نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک غلام مزدور تھا وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری اپنے سرمایے میں لگا دی اور پھر ایک دن میں آیا وادی بھری ہوئی ہے جانوروں سے اور غلاموں سے اس نے اپنے معاوضے کا مطالبہ کیا میں نے کہا یہ سارا تیرے سرمایہ سے ہے سب لے کے چل اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر مجھے تو میری مزدوری چاہیے میں نے کہا یہ سارا تیرا ہے تیری ہی مال سے یہ ساری برکت ہوئی ہے وہ لے کے چلا گیا اے اللہ یہ نیکی اگر آپ کو قبول ہے تو اس زند... ہمیں پھر زندگی نصیب فرما چٹان اور ہٹی راستہ نکلنے کا نہیں بنا اب تیسری نے عرض کیا خے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں غلط نیت سے اپنے کزن کے قریب گیا اس نے کہا نہیں اتنا مال کما کے لائے گا تب تجھے میں اپنے اوپر قدرت دوں گی پھر میں نے محنت کی مال اکٹھا کیا اور جب پورے طور پہ مال بھی کما لیا قدرت بھی لی تو اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا اللہ سے ڈر ایسا نہ کر اللہ تیری خاطر میں اس گنا سے بچ گیا اللہ اگر آپ کو یہ نیکی پسند ہے تو ہمیں زندگی نصیب فرما تو اللہ کے نبی فرما لگے چٹان ہٹی اور ان نوجوانوں کو موت کے منہ سے پھر زندگی مل گئی نیکی سے بھی اللہ کے قرب ملتا ہے اور میرے عزیز گناہ سے بھی اللہ کا گناہ سے بچنے سے بھی اللہ کا ملتا ہے پوری قدرت ہے گناہ کی طاقت ہے کر سکتا ہے نہیں کرتا بس اوقات یہ راتوں کی راتوں بھر عبادت سے افضل ہے پوری قدرت ہے گنا کی نہیں کرتا تو آج بھی ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہے پھر اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے پھر اللہ اپنی قدرت سے زندگی کے مشکلات حل پھر عزیزوں جب بھی کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا تو پہلے اسے راضی کیا جاتا ہے ناراض کر کے کسی سے چیز نہیں لی جاتی ہم اپنی زندگی تو بنانا چاہتے ہیں حالات تو سنوارنا چاہتے ہیں لیکن رب کو راضی کیے بغیر وظیفوں سے نہیں بھائی وظیفوں سے نہیں وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے راضی ہو جائے وہ اگر اللہ کو راضی نہیں کریں گے وظیفے کرتے رہیں گے کام نہیں بنے گا اسے راضی کریں پھر وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے پھر اپنی قدرت سے مسئلے حل کرتا تو آج پھر اس عقیدے کی زندگی چاہیے اسے تازہ کریں اللہ ہمارا رب ہے وہ بھی پالے گا وہ اپنی قدرت سے ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارے مسئلوں کا حل اسی کے پاس ہے اسی کے مسئلہ یہ عقیدہ تازہ ہو جائے نا سبحان اللہ آدمی کبھی معاش کی وجہ سے اپنا دین نہیں خراب کرے گا حاجی بھی ہے روزے دار بھی ہے نمازی بھی ہے لیکن اس کا معاش کا مسئلہ ٹھیک نہیں یہ عقیدہ کمزور ہے کھائیں گے کہاں سے بظاہر دین دار بھی ہے لیکن اولاد کو جس ماحول میں تربیت دے رہا ہے اس کے پیچھے ہے یہ کہ آئندہ اس کا کھانے پینے کا معاش کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے یہ جی اس کا معاش کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ عجیب بادشاہ گزرے ہیں بڑے خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے بہت قیمتی پوشاک پہنا کرتے تھے بہت بڑھیا خوراک استعمال کیا کرتے تھے اللہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری دے دی ایک لمحے کے اندر زندگی کی ساری ترتیب بدل گئی ایک لمحے کے اندر زندگی کی ساری ترتیب لباس بدل گیا گھر کے انداز بدل گئے ساری کیفیت بدل گئی اور جب انتقال ہونے لگا تقریباً آپ کے گیارہ بیٹے تھے پوچھا کیا چھوڑا ہے اولاد کے لیے تیرہ یا چودہ درم چھوڑے تھے جسے کفن دفن کا انتظام بھی ہونا تھا ساری وراثت ہوئی تھی بت کا امیر امیر علم بت کا حاکم کا میں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ اکٹھا کر سکتا تھا لیکن خود آگ میں نہیں جا سکتا میں خود آگ میں نہیں جا سکتا ہاں ایک چیز میں نے انہیں سکھائی ہے اپنے رب سے انہیں جوڑ دیا ہے تکوا سے کھا دیا ہے جب انہیں ضرورت پڑے گی اس رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اپنے رب کی اپنے رب سے ضرورتیں پوری کروانی وہ میں انہیں سکھا کے جا رہا ہوں یہ چیز ہم نے سکھائی ہے تمہیں چیزوں رب ہمارا اللہ ربنا رب السماوات وہ رب العالمین ہے سارے جہانوں کو پالتا ہے میرے چھوٹے سے گھر کو بھی پال لے گا میری چھوٹی سی زندگی کی بگڑی بنا دے گا میری زندگی بھی بنا سکتا ہے وہ رب العالمین ہے اس رب سے تعلق بناؤ اس رب سے پیار کرو جب بھی آپ رب کہیں تو یہ عقیدہ زندہ وہ پالتا ہے وہ ہے اس ہے اندر شفقت ہے اس کے اندر قدرت ہے جسے وہ معصوم بچہ بے شعوری میں اپنی ماں کو پکارتا ہے اللہ کرے ہر معاملے میں ہم اپنے اللہ کو اپنے رب کو پکار لیں جب بھی مشکل ہے اپنے رب کو آواز دینے ہمارا رب اے میرے رب اس کو پکارے ایسا عقیدہ یہ اندر تازہ ہو جائے زبان پہ بول آئے تو رب کیا آج کے مسلمان اللہ کو پکارتا ہے لیکن جب سب سے مایوس ہو جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں اب اللہ ہی کرے گا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ پہلے رب کو پکارو اپنے رب کو پکارو اس کا دروازہ کٹ کٹو ہاں پھر کوئی بھی سبب اختیار کرو گے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے دے گا اس کے اندر کام پورا کرنے کی صلاحیت ڈال دے پکارو اسے اسے پکارو جب اسے پکارو گے سبحان اللہ پھر کام بنے گا تب بھی مطمئن رہو گے کام نہیں بنے گا تب بھی مطمئن رہو گے ہاں جب اسے پکارو گے ہر معاملے میں کام بنے گا تب بھی مطمئن رہو گے کام نہیں بنے گا تب بھی مطمئن رہو گے اس لیے کہ رب جو مہربان ہوتا ہے ماں کو پکارا ماں نے بھی وہ چیز نہیں دی جو بیٹا مانگ رہا ہے لیکن دوسرے وقت جب سمجھ آئے گی تو بیٹا کہے گا اما اچھا وہ اس وقت آپ نے نہیں دی تھی ماں نے کہا نہاؤ یہ نہیں نہا رہا رو رہا ہے ہاں بظاہر اس کی چاہت پوری نہیں ہو رہی لیکن بعد میں کہہ کہ گیا امم نے اچھا کیا تھا تو اب اگر رب کا عقیدہ تازہ ہوگا کام بنے گا تب بھی مطمئن رہیں گے نہ بنا تب بھی مطمئن رہیں گے اس ذات کی طرف سے یہ فیصلہ ہے جو مہربان ہے اور اس کا علم کامل ہے میرا ناقص ہے وہ میرا ماضی بھی دیکھتا ہے حال بھی دیکھتا ہے مستقبل بھی دیکھتا ہے اس رب کو پکارنے میں یہ فائدہ ہے ہر حال میں مطمئن رہے گا کہ رب نے فیصلہ کیا اور میرے عزیز اگر اس رب کو پکارے بغیر زندگی کے اسباب اختیار کرتے رہو گے سچ یہ کام بن جائے گا تب بھی مطمئن نہیں رہیں گے نہیں بنے گا تب تو ویسے ہی مایوس ہو جائیں گے جن کے آج کام بن رہا ہے وہ کون سا آج مطمئن ہے وہی مطمئن اس لیے اس رب سے تعلق بنائے اس رب سے تعلق بنائے اپنے اللہ سے تعلق بنائے اکیلے بیٹھ کر اس کا نام پیار پیار سے لیا کریں اس لیے کہ جس سے باتیں کی جاتی ہیں اور جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے اس سے ارگ ہوئی جاتا ہے اس سے انس ہوئی جاتا ہے اس سے انس ہوئی جاتا ہے تو اکیلے بیٹھ کر اس رب کے پیارے نام لیا کریں پھر انس ہو جائے گا اپنے اللہ سے پیارا آئے گا اور جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو اپنے رب سے مانگے اس کی بھی عادت بنائے وہ بر علی سلا فرمایا کرتے تھے میرا تو پاؤں کا جوتے کا تسما بھی ٹوٹتا ہے تو اپنے رب سے مانگتا ہر چیز اللہ سے مانگ وہی وہ دے گا تو اپنے رب سے مانگنے کی عادت بنائے ہر چیز اللہ سے مانگ ہر چیز اللہ سے مانگ اتنا قرب ہو جائے اتنا قرب ہو جائے کہ جب بھی کوئی زندگی میں مسئلہ آئے تو خیال جائے اسی کی طرف دھیان جائے اسی ذات کی طرف اتنا تعلق ہو جائے کہ خیال جائے تو اس اللہ کی طرف اتنا اس اللہ سے قریب ہو جائے تو میرے عزیزوں پھر اس کی برکتیں آپ دے. اس عقیدے کی برکتیں دیکھیں گے آپ بڑے مطمئن اور بڑھا جسے کہنے کہ زندگی میں ایک حوصلہ اور طاقت رہے اور کوئی چیز نہیں زندگی میں طاقت پیدا کرنے کوئی چیز نہیں کھوکھلا ہے آج کا انسان اندر سے کھوکھلا ذرا سی آزمائش آتی ہے مایوس ہو جاتا ذرا سے ہوا کا رخ بدلتا ہے سخت اضطراب کا شکار ہے لیکن اس ذات سے تعلق کی برکت سے آدمی کے اندر ایک نئی زندگی آتی ہے تو یہ اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرے اس لیے کہ مسلمانوں کے بچوں کا نظام تعلیم یہی تھا اب تو نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کے تذکرے کریں کون دیتا ہے رب کھلاتا ہے کون پلاتا ہے رب پلاتا ہے سو کس سے مانگیں گے اپنے رب سے مانگیں گے مانوس کریں اپنی اولادوں کو اپنے رب سے مانگنے کی اس اللہ سے تعلق جوڑے اپنی اولادوں کا گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ ہر شخص گھر کا اپنے رب سے مانگنے والا ہو اب ایک پریشان ہوتا ہے جسے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. سب کمزور اور ایک یہ کہ پہلے با ہمت حوصلے والا ایک ہوتا وہ سب کے اندر حوصلہ پیدا کر دیا کرتا کہ رب سے تعلق بناؤ تمہیں عزیزو ربنا رب رب السماوات والارض ہے وہ زمین و آسمان کے حالات بناتا ہے ہمارے حالات بھی وہی بنائے کوئی ہمارے حالات نہیں بنا سکتا سارے حالات کی چابی اللہ کے پاس اس لیے ضرورت ہے کہ اس رب کی طرف رجوع کریں ہم وہ سارے اولا مخت ربی کو دوڑو اپنے رب کی طرف جتنا اس کی بخشش کی طرف دوڑو گے اس سے معافی مانگو گے اتنا اسے ذات کو اپنے قریب پاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے ابن عباس تو اللہ کا خیال کرے گا نا اللہ پھر تیرا خیال کرے گا تو اللہ کا خیال رکھے گا نا تو اللہ تیرا خیال رکھے گا بلکہ تو اللہ کے حکموں کا دھیان رکھے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت کو آنکھوں کے سامنے پائے گا اور فرمایا اگر ساری دنیا بھی مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے اور رب نہ چاہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے رب نہ چاہے کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لیے اس اللہ سے تعلق جوڑ اللہ کرے ہمارے زبانوں کے تذکری یہی آ جائیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج ہم ہاں اپنے رب سے ٹوٹ ہوئے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ کہ اپنے رب سے ٹوٹ گئے جو مختلف شاخیں نا یہاں بھی بگاڑ ہے یہاں بھی بگاڑ ہے یہاں بھی خرابی یہاں خرابی اس سب کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ٹوٹ گئے اگر اس سے جڑ جائیں سارے مسئلے ٹھیک ہونے لگ جائیں سارے مسئلے ٹھیک ہونے لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑ دیا رب سے سدھا ان کی ہر چیز جڑ گئی ان کی ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی ایک کام کیا کہ اس معاشرے کو رب سے جوڑ دیا ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی بیٹا باپ کا بن گیا بیوی شوہر کی بن گئی شوہر بیوی کا بن گیا بھائی بھائی کا ہو گیا کالے پیلے نیلے سب بھائی بھائی بن کے رہنے لگ گئے لیے کہ ان سب کو اللہ سے جوڑ دیا سب چیزیں جوڑ گئی سب چیزیں اپنی جگہ پہ آ اور جب سے ہم اپنے رب سے ٹوٹے ہیں میرے عزیزم ہر چیز ہی ٹوٹ چکی ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں تو اس امت کا سب سے بڑا حکیم اور اس امت کا سب سے بڑا مصلح اور اس امت کا سب سے بڑا طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو یہی حل بتایا ہے کہ ہماری ساری مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑ جائیں اور یہی ہمارے زبانوں پہ تذکر وہی ہمارے مسائل کا حل اپنے رب سے جڑنا ہے دو آدمی آپس میں بیٹھے تھے کہنا کہ اللہ کی نظر رحمت اس شخص پر زیادہ ہوتی جو ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے یا جو ٹوٹ کر پھر جڑتا ہے تو آپس میں بحث کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر رحمت اس پر زیادہ ہوتی جو ہمیشہ اللہ سے جڑا ہوا ہے یا اس پر جو ٹوٹا ہوا تھا پھر جڑ گیا تو ایک بڑا, بڑا میاں جا رہا تھا کہا مجھے زیادہ علم تو نہیں ہے لیکن اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں دھاگا بناتا ہوں دھاگا تو جو دھاگا ٹوٹ جائے اور پھر جب اسے ملا لیا جائے تو ہماری خاص نظر اس دھاگے پر ہوتی ہے کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے تو جو بندہ اللہ سے ٹوٹتا ہے اور پھر جڑ جاتا ہے یقینا اس پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے کہیں یہ پھر میرا بندہ ٹوٹ نہ جائے پھر میرا بندہ ٹوٹ نہ جائے تو ایسا مہربان ہے میرے عزیز ایسا مہربان اس لیے اپنے رب سے جڑ جائیں سبحان اللہ اس کے قریب ہو جائیں پھر اللہ کی خا... یہ نہ دیکھیں پہلے کیسے گزری آج تک کیسے گزری سبحان اللہ جب کوئی اس سے سچے نیت سے جڑتا ہے وہ ماضی کی ساری زندگی پر عرفے غلط کی طرح قلم چلا دیتا ہے یاد بھی نہیں دلاتا شرمندہ بھی نہیں کرتا کہ میرا بندہ مجھ سے اب جڑ گیا ہے بس اس کے سارے ماضی کی زندگی صاف کر اور پھر اس کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے اس بندے پر تو میرے عزیز اپنے رب سے جڑ جائیں ہاں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے میری امت میں دو امانے رکھی ہیں جب تک یہ اس امت کے اندر رہیں گی اللہ ان کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے گا دو چیزیں فرمایا ایک تو میری ذات اور دوسرا فرمایا جب تک میری امت استغفار کرتی رہے گی اپنے اللہ سے معافیاں مانگتی رہے گی اس امت کو اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا اما کان اللہ علیہ وماں کا اللہ معیم یہ اللہ عذاب نہیں دے گا جب آپ موجود ہوں عذاب نہیں دے گا جب یہ قوم استغفار کرتے رہے گی یہ استغفار ہے جس سے بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے جب یہ کرنا شروع کر دے گا اللہ اس سے اپنے عذابوں کو ٹال دے نبی نہیں فرمائے اللہ کے کلام میں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے اس طریقے سے گناہگار بندہ جب اپنے اللہ سے جڑتا ہے اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو فرمایا من مل جعل اللہ لہو من کل ذیق مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقہ من حیث لا یحت سے جعل اللہ لہو من کل ذیق مخرجا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور روزی وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے, وہاں و گمان کے اندر بھی نہیں اللہ سے جڑ کے تو دیکھے جا اللہ مخراجا ورز آتا ہوں عزیز ہمارے حالات کا سنورنا اسی میں ہے ہمارے حالات کا بننا اسی میں ہے ہماری مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ اپنے رب سے جڑ جائیں اپنے رب سے جڑ جائیں خود بھی جڑیں اپنے اہل خیال کو اپنی اولادوں کو بھی اللہ سے جوڑیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائے کہ ہر شخص اللہ سے جڑنے والا اپنے دفتروں کا اپنے فیکٹریوں کا جو ہمارے سے ہو سکتا وہ تو ہم کریں کہ ہر شخص کو اپنے اللہ سے جوڑے اسی پر پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے صدا عمل کی توفیق نصیب فرما دے بآخر الحمد اللہ اللہ الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہ شکر کُلو اللہ و عبادتِ و حسن عبادتِ لا إله إلا الله والحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدالنا ذمًا إلا غفرت يا أرحم الراحمين ولا هم إلا فرجت ولا هاجت هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے تمام سغیرہ کبیروں کو معاف فرما دے منہ ہم ایمان والی سکون والی چین والی راحت بری زندگی نصیب فرما اے مولا اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما مولا کریم اپنے پیرے نبی کی پیاری زندگی نصیب فرما مولا ہمیں گناہوں سے گن نصیب فرما گناہوں سے نفرت نصیب فرما مولا اپنے فضل سے گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما ہمارے حال پہ رحم فرما ساری امت کے حال پہ رحم فرما سارے عالم اسلام پہ رحم کا معاملہ فرما اے مولا کریم ہر شریفین کی حفاظت فرما ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما اسے امن کا گہوارہ بنا مولا ہمارے شہر میں ایمان کی فضاؤں کو قائم فرما یہ امن اور اطمینان کا ماحول پیدا فرما اے مولا جو شریر لوگ اس شہر کا امن دوبالا کر رہے اور اس شہر کے اندر فساد پھیلانے کی سازشیں کر رہے ان کے شر سے اہل کراچی کی حفاظت فرما خیر hey, مولا مسلمانوں کو ہر قسم کے سے نجات نصیب فرما اہل اسلام کی حفاظت فرما مولا ہمارے شہر کو امن اور محبت کی فضائیں یہاں قائم فرما ایمان اور دین کی فضاؤں کو عام فرما مولا جو اس ملک کے دشمن دین کے دشمن ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مسلمانہ نے پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما اے مولائے کریم ہمارے ایمانوں کی جانوں کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا اولادوں کے فتنوں سے آزمائشوں سے نا فرمانیوں سے محفوظ فرما اولاد جو بیمار ہیں انہیں عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما مولائے کریم اپنے فضل سے لکم حلال نصیب فرما حرام سے محفوظ فرما برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما کلمے والی موت نصیب فرما اپنی پسند کی موت کیسیب فرما ہم سب کا مولا کل قیامت میں کامیاب لوگوں میں حشر فرما معشر کی رسوائی سے محفوظ فرما قیامت کی دلت سے محفوظ فرما مولا موت کی سختی سے محفوظ فرما ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اے مولا جو حاجت مند ہیں ان سب کے جائز حاجات کو پورا فرما جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما اے مولا ماں باپ کے لیے اپنی بچیوں کے لیے سہولت کی شکلیں پیدا فرما اور انہیں یہ ذمہ داری عافیہ سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے گھروں کا محبت اور تقوے سے آباد فرما ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما محبت اور الفت کے ماحول کو قائم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مقام علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.